قف والصلاه والسلام على سيدنا الخليفه وخادم الامه اما بعد قول لله من شكون وجب بسم الله الرحمن, الرحمن الرحيم اثالث اجماع الامه من عصر النبي عما الى يومنا هذا بالصلاه على من مات من اهل قبل من غير توبته والدعاء والاستقرار لهم على العلم بارتكابهم وصبائر بعض اتفاق على ان ذلك لا يجوز الا عقائد میں سے یہ عقیدہ بیان ہوا تھا کہ گناہ قبیرہ کے انتقاب کی وجہ سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا تین مسئلہ بیان ہوئے تھے کہ گناہ قبیرہ کے ارتقاب کی بنیاد پر انسان مومن کافر ہو جاتا ہے یہ تخارش کا مسئلہ اور یہ کہ انسان کفر سے نکل جاتا ہے اور ایمان سے نکل جاتا ہے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا منزلہ بین المنزلہ بین کے قائل متضلت ہے اور اہل سنت والا عقیدہ یہ کہ کی مومن قبیرہ کی بنیاد پر ایمان پر خارج نہیں ہوتا اس پر اہل سنت والے تین دلیلیں پیش کی گئی جن میں سے دو کی تفصیل آپ کے سامنے مکمل آ چکی تیسری دلیل آپ کے سبب میں ہے اتالت اجماع تیسری دلیل کے اندر دو باتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ اہل قبلہ یعنی اہل ایمان میں سے جو بھی مر جائے جو بھی اس دنیا سے رسط ہو جائے جو بھی سوچ ہو جائے اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی اگرچہ اس نے گناہ قبیرہ کا ارتقاب کیا ہو اور بغیر توبہ کے بھی اس کا انتقال ہو چکا ہو اس پر بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اس سے معلوم ہوا کہ وہ مومن ایمان سے خارض نہیں ہے کیونکہ کافی کے بارے میں تو اس بات کی سراہد ہے کہ اس پر نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے ولا تو صلیم میں نما کا تو کافر پر نماز جنازہ پڑھنا جائزہ نہیں ہے تو اس میں معلوم ہوا کہ مومن جو امرتقی کبیرہ ہے جب اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی تو معلوم ہوا کہ وہ ایمان کا خارش نہیں ہوا دوسرا یہ کہ اپنے اپنے مائیک رکھے دوسری بات یہ ہے کہ ایسے شخص کے لیے جس نے گناہ کبیرہ کا ارتقاب کیا ہو جس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہو وہ اگر مر جائے تو اس کے لیے دعا اور اس کے لیے بھی جائز ہے اس بات پر بھی اجماع ہے باوجود اس کے میں ہے کا ارتقاب کیا ہوئے کا دعا اور استغفار نہیں کر سکتے رسول اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ جو ہیں جو ہیں ان کے بارے میں اگر آپ استفار کریں یا نہ کریں آپ کے لیے برابر ہے کہ ان کو کچھ بھی بخشش ان کی نہیں ہوگی تو معلوم ہوا کہ ان کے لیے قاتر کے لیے دعا پر استفار بھی نہیں کر سکتے اس پر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے لیکن اہل قبلہ کے بارے میں اہل ایمان کے بارے میں اجماع امت ہے کہ ان پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور ان کے لیے دعا اور استفاد بھی کی جائے گی تو تیسری یہ دلیل کی اجماع امت کی اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے انسان کی ماں سے فارش نہیں ہوتا یومنا امت کا اجماع آپ کے زمانے سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے عام مہیلا یومنا کا مطلب آج تک چلا آ رہا ہے نہارا اس دن تک من من نماز جنازہ کے حوالے سے اگر سے وہ بغیر توبہ کے مر جائے دعا وستفاروں کسی طرح مرتقب قبیرہ جو بغیر توبہ کے مر جائے اس کے لئے دعا اور اس کے لیے دعا کہتا ہے علم بھی ہو کہ اس شخص قبیرہ کا ارتکاب کیا ہے پھر بھی, اس کے دعا بھی, جائز ہے بھی جائز ہے اور اس پر نماز جنازہ بھی جائز ہے ضروری ہے نماز جنازہ بادل اتفاق حالانکہ امت کا اس بات پر بھی علما ہے کہ کہ مومن کے علاوہ یعنی کافر کے لیے یہ جائز نہیں ہے نہ ہی نماز جنازہ پڑھنا کافر پر پڑھ اور نہ ہی اس کے لیے دعا اور جائز ہے. تو معلوم ہوا مرتقبہ خارش نہیں جی اہل سنت کے دلائل تھے جو آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ آ گئے اب کہتے ہیں او او منافق مطمن محمد محتلہ دو طریقوں سے استدلال کرتے ہیں اس بات پر انسان کتابی کبیرہ کی بنیاد پر مومن انسان وہ ایمان کا خارج ہو جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا دو ہوتا ہے ایک یہ کہتے ہیں کہ جو شخص مرتقب قبیرہ ہے اس کے بارے میں کہ وہ کون ہے اس پر کیا حکم لگے گا بنائے کبیرہ کے انتخاب کی وجہ سے اس میں تین مسئلے ہیں اہل سمندم کا مسئلہ کہ وہ کیا ہے فاطمہ وہ کیا ہے فاطم اور خواہش کہتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ کافی ہے جبکہ حسن بصری رحم اللہ کا ایک قول ہے وہ یہ کہ یہ منافق ہے منافق سے یاد حسن بسری رحم اللہ کا قول کے مطابق منافق ایک کیا ہے نفاق قلبی اور ایک نفاق عملی ہے تو مراد نفاق نفاق سے عملی ہے منافق والا عمل تو متزلہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو مختلف فیس ہے کیونکہ جو خوارج کہتے ہیں کہ مومن کافر ہو جاتا ہے تو صرف قواند جس کو تسلیم کرتے ہیں باقی اس کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا فصل بسری جو کہتے ہیں منافق تو اس میں یہ بہت سارے حضرات کا اختلاف ہے جو اسے منافق بھی نہیں کہتے جب کہ جماعت کا جو مسلک ہے کہ قبیرہ ہو جاتا ہے اس پر تو سب کا ہی اتفاق ہے جس کے نزدیک کافر وفاق تو, تو ضروری ہے جس کے نزدیک مناسب تو, تو ضرور ہی ہے تو کہتے ہیں معتدلا کہ ہم نے متفق آلے کے جس پر سب کا اتفاق ہے ہم نے کچھ مذاق لے رہتے یہ مومن کیا ہے ارتقاب کبیرہ کی وجہ سے فاسق ہو جاتا ہے مرتکیب کبیرہ کی وجہ سے فاسق ہو جاتا ہے اب جب وہ فاسق ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کئی ساری جگہوں پر مومن اور فاسق کو بالکل مقابلے میں ذکر اب امن کا نا کمن کانہ فاصفا اب امن کانا مکمن کمن کانہ فاصفہ کیا مومن ہو سکتے ہیں فاسق کی طرح وغیرہ وغیرہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن اور فقاف کو بالکل مقابل میں ذکر کیا ہے یعنی تقابل ذکر کیا اور تقابل کرتا ہے کس کا مخالفت کا کہ جو فاصف ہے تو معلوم ہوا کہ وہ مومن نہیں ہے جو فاصف ہے وہ مومن نہیں ہے اپنا من کہنا ممن آ جس کا من کہنا فاسف کا بلا ہو, ہو سکتا ہے مومن اس شخص کی طرح کا جو فاصف ہو تو اب جب مومن کیا ہے فاصف کے مقابلے میں ہے تو پتہ چلا کہ مومن جو ہوگا وہ فاصب نہیں ہوگا اور جو فاصب ہوگا وہ مومن نہیں ہوگا تو مومن اب فاسب جو ہے وہ گویا مومن نہیں رہا طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب صرف رزت کا اطلاع ہو رہا ہے مومن نہیں رہا فاصف ہو گیا مومن نہیں رہا فاصف ہو گیا اسی طرح رسول जानी वह اللہ علیہ وسلم شاہ जानी وہ امک مینان کہ دانی جب جنا کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ زنا کرے اور وہ مومن ہو لا زانی وہ تو تو کہ بھی مومن نہیں رہتا نہ کیا ہے گناہ کبیرہ ہے ٹھیک جی؟ ان طرح سے سب وہ بھی گناہ کبیرہ تو پتہ چلا کہ ان سے انسان مومن نہیں رہتا ان سب آیات سے صرف متضرہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مومن کی نفی ایمان کی نفی ایمان کی نفی, ایمان کی نفی تیسری رسول اکرم صنعت فرماتے ہیں کہ لا ایمان امانت کا خیال نہیں رکھتا جس کی امانت نہیں اس کا ایمان نہیں تو گویا امانت میں خیانت کرنا یہ بھی کیا ہے گناہ کبیرہ ہے تو جب گناہ کبیرہ کا انتخاب کیا تو اس سے بھی ایمان کی نفی کر دی اس سے بھی ایمان کی نفی کر اب ان تمام طرح سے قرآن اور حادثیت کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ مرتقب کبیرہ مومن نہیں رہا اب مومن نہیں رہا تو کیا وہ کافر بھی ہیں یا کیا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کافر بھی نہیں ہے اب کافر کیوں نہیں ہے کہتے ہیں کہ اس پر امت یعنی امت میں متواتر یہ بات چلی آ رہی ہے کہ یہ جو مرتقے کبیرہ انسان ہے اس کو قتل نہیں کیا جاتا ہے. اس پر امت کا اجماع ہے کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا اسی طرح اس پر مرتب کے احکام جاری نہیں ہوں گے آ رہی یہ بات سمجھ کے نہیں اس پر مرتقب کے احکام بھی جاری نہیں کیے جاتے امت کا اجماع چلا آ رہا ہے اسی طرح اس کو قتل بھی نہیں کیا جاتا اور ایسے شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا جاتا ہے جب یہ ساری باتیں ان سارے دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ اس اس پر کیا ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے اس پر والے احکام نہیں جاری ہوتے اس کو قتل نہیں کیا جاتا حالانکہ کفار کے بارے میں کیا ہے فر المشرقین وغیرہ وغیرہ تو اب معلوم ہوا کہ یہ کافر بھی نہیں ہوا آیات اور حادثیت اس بات پر بھی درانت کر رہی ہیں کہ وہ مومن سے خارج ہو گیا اور دیگر دائر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کافر بھی نہیں ہوا تو اب جب مومن بھی نہیں رہا کافر بھی نہیں ہوا تو یہی تو مسئلہ کیا منزلہ بین منزلہ تعین کا اور متدلہ کہتے ہیں ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ وہ مومن نہیں رہا اور کافر بھی نہیں ہوا جی اللہ اب یہ جو اصطلاح کیا ہے ان لوگوں نے متدلہ نے حادث سے آیت پیش کی ہے کہ اپامن کانا مکمن کمن کانا فاصفا اپمن کانا مکمن کمن کانا فاصفا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر آئے مبارکہ کے اندر جو کافی ہے یہ اس مراد کافر اس مراد کیا ہے کافر ہے مطلقاً تو اس لیے تو یہ اطلاع ہے اور اید اید الفرد کہ جب کسی بھی لفظ کو کسی کلبے کو مترد ذکر کیا جائے تو اس سے مراد فرد کامل ہوا کرتا ہے تو یہاں پر مطلق ذکر کیا ہے, ہے بغیر کسی قید کے تو اس سے فرد کامل مراد لیا جائے گا اور پھر جب مومن کے مقابلے میں ہے مومن کے مقابلے میں بھی ذکر کیا ہے تو قابل بھی کرتا ہے مغارت کا تو پتہ چلا کہ فاسق سے مراد یہاں پر ایسا کوئی شخص نہیں ہے کہ جو کیا ہو مومن ہو پہلے مومن رہا ہو بلکہ فاسق سے مراد یہاں مت کافر ہی ہے لہٰذا اس سے, اس سے دلال کرنا متلا کا درست نہیں ہے کہ مومن نہیں ہے تو کافر है. مومن نہیں رہا تو کافر بھی نہیں ہوا متضلا کا مبارکہ کے اندر کا مراد کیا ہے کافر ہی ہے مطلف کافر ہی ہے رہی بات حدیث جی جو یہ کہا کہ لا وہ ہوا جی, جی جی جواب یہ ہے کہ کلام کے اندر جب مطلق ذکر کیا جائے کلام کے اندر جب مطلق ذکر کیا جائے تو اس سے مراد فرد کامل ہوتے ہیں الفرد الفردل کامل تو اب فرد کامل فرصت کے اندر کیا ہے فاصف ہونے میں فرد کامل کون ہے؟ کافر مومن اگر فاسف ہے بھی تو وہ فرد کامل نہیں ہے بلکہ میں پرد کامل کافر ہے لہذا فرد کامل مراد لیا جائے گا جو کہ کافر ہی ہے اور دوسری بات یہ کہ خود جس طرح کہتے ہیں کہ تقابل میں آگے آپ خواہش کے مسلک مسلم کو جس وہ متضل بناتے ہیں کہ مقابل میں ذکر کیے ہیں تو مراد اس سے کیا ہے کافر ہی ہے تو اب آیس کے اندر جو فاصق ہے اس سے مراد کیا ہے مطلق کافر ہی ہے لہذا متضلہ کا اس سے استدلال درست نہیں ہے کہ مومن جو ہے وہ ایمان سے خارج جاتا جاتے اور کفر میں داخل نہیں ہوتا جی اس سے مراد کافر ہے فاصف سے مراد مومن نہیں ہے حدیث سے جو استقال کیا تو اس حدیث مبارکہ کے اندر یہاں پر یا تو یہ ہے کہ استحلال اور اشتفاق مراد ہے استحلال کہ وہ ذنا کرے اسے حلال سمجھتے ہوئے اس وقت وہ مومن نہیں رہے گا یا یہ کہ وہ کیا ہے اس کو کیا کر رہا اس سے یعنی شریعت کے حکم کو کیا کر رہا ہے اس کو ہلکا سمجھ رہا ہے اس صورت میں کیا ہوگا یہ مومن نہیں رہے گا تو یہ حدیث جو مقمول ہے زدر اور توبیخ پر ہے اس پر ہے زدر اور توبیس پر اس کے بازی لا ایمان علیہ مل امانت علیہ اس میں بھی ایک تو یہی ہے اس سے نفی کس کی ہے کمال ایمان کی نفی مومن تو انسان رہے گا مومن تو رہے گا لیکن کامل مومن نہیں رہنا یہ دونوں حدیثیں کس پر مقبول ہیں زدر اور توبیس پر جی اس میں کیا ہے کہ حالت کی گئی ہے توہین کی گئی ہے جہانت کرنے والے ہی اور زنا کرنے والے کی اس سے ہٹ کر یہ جو حدیث لاضانی باہ حدیث نے یہ لکھا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے مرتقب کبیرہ جبذانی جب سنا کرتا ہے تو اس اس حدیث کی تشریح میں آپ انشاءاللہ شاء آگے پڑھیں گے کتب حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ اس وقت اس کے ایمان کو صلب کر لیتے ہیں اور بالکل ایمان اس کے اوپر معالت رہتا ہے جب وہ گناہ سے فارغ ہوتا ہے تو پھر وہ ایمان اس کے دل میں کیا ہوتا ہے واپس لوٹ پاتا ہے بہرحال وہ الگ نہیں ہے اس لیے آپ اس بات کو, اس کو منشن کریں اس کی ضرورت نہیں ہے لکھا ہے لیکن اس کا جواب صرف یہاں پر یہی دیں گے کہ لاسانی حدیث سے کیا مراحال ہے استحلال اور استحق پر مقبول ہے کہ جب انسان گناہ کرے اور اسے حلال سمجھتے ہوئے کرے یا اسے ہلکا سمجھتے ہوئے کرے گا تو تب کیا ہوگا وہ مومن نہیں رہے گا اور جو پر لا ہے لا نبی کمال کے لیے ذرا کتاب میں اس کے بعد پھر چلتے ہیں خواہش کی طرح جہیل متدلہ معتدیلہ نے استقال کیا ہے ہے کہ ان بعد اتفاق مانا ان مانا مرتقبر کبیر واشقن امت کے اس بات پر اتفاق ہے کہ مرتقب کبیرہ فاصف ہے اس وہ ممن اس میں اختلاف کیا ہے کہ وہ مومن ہے بہن سنجماعت سنت و جماعت کا مسئلہ ہے اور کہاں پہ دوسرا مسلط یہ ہے کہ مرتقب کبیرہ کافی ہے وہ بہوا قرآن خواہش کا قول ہے اور منافق اس کا مسئلہ یہ ہے کہ مستقبل کبیرا مناسب ہے بالمتفق علیہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے متفق علیہ کو لے لیا کہ جو کہ جماعت کا عقیدہ ہے وہ ترق نہ الف ہے ہم نے مختلف مذاہب کو چھوڑ دیا حکم نہ ہوا مقاصن لے بس ہم نے یہ کہہ دیا کہ وہ فاصف مومن نہیں ہے ولا کافر، مومن نہیں ہے اور کافر بھی نہیں ہے اور منافق کہ بھی نہیں ہے جس سے لال قبل مذاہب کی طرف دیکھتے ہوئے یہ جو کہہ دیا کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ہے کہ مومن نہیں ہے کافر بھی نہیں ہے منافق منافع کے لیے گویا کہ وہ کیا ہے مومن بھی, نہیں، مومن, بھی نہیں، مومن بھی نہیں رہا کافر بھی نہیں ہوا تو منزلہ, منزلہ بین المنزلہ جواب شارع نے یہ دے دیا ہے کہ یہ جو ہے اہل سنت وال جماعت اور جس پر سلف کا اجماع ہے یہ اس کے مخالف ہے یہ بالا فول کس کے سلف صالح کے اجماع کا مخالف ہے کہ وہ منزلہ, منزلہ بین المنزلہ قائل نہیں ہے منزلہ بین, بین کیا قائد نہیں ہے یہ کہتے ون ہاگا احداثن للقول یہ کیسا قول کرنا احداس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا تو گویا کہ احداث ایسی بات کرنی ہے المخالف لما اجما علیہ السلف جو کہ سلف کے اجماع پہ مخالف المخالف جو کہ مخالف لما اجماع اس کے اجما علیہ السلف کے جس پر سلف صالح کا اجماع ہے وہ کون سی بات ہے کہ جو کیا یہ نئی بات جو سرف صحیح کا خلاف ہوتے ہیں منزلہ جی کیا منزلہ یا نہ ہونے والی بات اس پر کیا ہے اجماع ہے سرف صالح کو لہٰذا یہ کہنا باطل ہو جائے گا کہ انسان وہ ایمان سے بھی خارج ہو جائے اور کافر بھی نہ ہو جس तरीके سے, سے وہ لا کرتے ہیں اللہ <سؤال> مطمن کمن کا بلا کیا شخص وہ شخص کا جو مومن ہو اس شخص کی طرح ہو سکتے ہیں اللہ تبارک نے مومن کو فاصلت کے مقابلے میں ذکر کیا تو گویا کا جو فاطل ہوگا وہ مومن نہیں ہوگا وہ کہتے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں جس طرح جماعت کا مطلب لے کر ہم نے کہ فاطق ہے مومن نہیں اور کافر بھی نہیں ہے اسی طرح دوسری حدیث بنا نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو اس طریقے چلا کہ مومن نہیں رہا بکول صلاح رسول اکرم صلی اللہ علام کا یہ ارشار بھی کہخ کا ایمان نہیں کہ جو کیا ہے امانت کا لحماد نہیں کرتا وہ لاحق ہے اب کی اس حدیث سے یہ بنا چلتا ہے کہ امانت میں خیانت کرنا کبیرا ہے ایمان سے خارج کرا دے گیا اب کہتے ہیں اب ہم اس کو کافر بھی نہیں کہہ سکتے محمد کے ساتھ ہے یہ اوپر جو افسانی کہ یہاں سے کہتے کافی اس کی وجہ بتاتے کافر بھی نہیں ہے کیوں لما تواتر اپنے ان کا جیسا کہ یہ بات مسلسل سے چلی آ رہی ہے امت مسلمہ نے فلون ہو کہ ایسے شخص کو قتل نہیں کرتے ایسے شخص کو قتل نہیں کیا ہونا کے قبیرہ کیا ہو ولا کی احکام وال مستکام مرتد کے احکام بھی ایسے لوگوں پر جاری نہیں کرتے کہ احتقاب کی کیے ہو تو قلونا مقابلے اور مسلمانوں کے قبرستانوں میں بھی کیا کرتے ہیں, داخل کرتے ہیں تو ان تین باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کافل بھی نہیں ہے اگر قابل ہوتے تو مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن نہ ہوتا مرتد والے کام ہوتے اور ایسے لوگوں قتل بھی کیا جاتا اب اس بات کا جواب انہوں نے مبارکہ جو, جو, جو ذکر کی ہے کہ فمن کمن اس میں فاطق سے مراد کافر ہی ہے لہٰذا ان سے دال کرنا بھی نہیں اندر مراد بلفاط ہی کیا ہے؟ فصوں میں سے سب سے بڑا فصل ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کلام مطلق ذکر ہو تو الفرد ال کام فرد کامل مراد دیا جاتا مطلب ہے سے کس کوئی قید نہیں لگائی تو اب کس سے پتا چلا کہ اس کا فرد کامل مراد کیا جائے گا اور فصل میں فرد کامل کون ہے جو فص کو فضول ہر وغیرہ گناہوں میں ڈوبا رہتا ہو وہ کون ہے فرد کامل اس کا ہی ہے دوسرا حدیث ہے زجر یہ کیا ہے تغلی یعنی پر محمول ہے زجر اور زجر مبالغہ کرنے پر ان کیوں اس لیے کہ اب ہم میں کیوں کر رہے ہیں یہ والی کہ بھئی پہلے والی یہ جو عزیز ہیں یہ کس پر محمول ہیں میں نے ہے دوسرے والی عزیز نے کہ یہاں پر کمال ایمان ہے لا ندی کمال کا ہے کہ کمال ایمان کی ندی ہے اور پہلے والی حدیث میں یہ بتایا تھا کہ لا وہ کس پر محمول ہے استحلال اور اشتخاب پر کہ حلال سمجھتے ہوئے گنا کو کرے یا اس کو ہلتے اب کہتے ہیں کہ اس میں ہم کافر کیوں مراد نہیں لے سکتے اس لیے کئی ساری احادیث اور کئی ساری آیا کرتی ہیں کہ مرتقب کبیرہ کیا ہے مومن ہے وہ کافر نہیں ہے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نے فرمایا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا حرط میں فرمایا تو ان دگر وَإن وہ جنا بھی کرے چوری بھی کرے آپ نے فرمایا وہ ان دن و انصرا تو ان دن و انصرا آپ نے پہلی مرتبہ جب فرمایا تو پھر حضرت نے یہ سوال کیا آپ وسلم نے پھر فرمایا کہ جس نے لا اللہ کہ وہ جنت میں جائے نے پھر یہی سوال کیا تیسری مرتبہ جب پھر نے فرمایا یہ تو یہی سوال کیا تو آپ علیہ السلط نے فرمایا و انصر کہ اس لفظ کا ترجمہ تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کسی کی کی نات آلود ہو جائے نات کیا ہو جائے خواہ آلود ہو جائے لیکن اس میں ہم ذرا نرمی کا پہلو رکھتے گانے ترجمہ کرتے ہیں کہ اگرچہ اس سے ابو ذر کو شنا ہوتے ہوں اگرچہ یہ بات ابو ذر کو ناگوار گزرے پھر بھی کیا ہوگا یہ شخص میں جائے گا بالغت سوال جب انہوں نے مبالغہ کیا سوال میں خواہش کی بحث ہے ان کے کیا استعلات ہیں وہ ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ ہوں اللہ تبارک سے رکھیں اپنے حفظ و زمان میں رکھیں مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھنا کریں